السلام عمل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ سبق کے اندر مصروف ہے اللہ رب العزت ساتھ حلم بہت ضروری ہے آپ حضرات کی دو کی سے الحمدللہ میں بھی خیر وافیت سے ہوں اور دعا نے مرتے دم تک دی ان کا ساتھ نتا فرمائے اپنی زندگیوں کو ان سے مزین کرنے کی فرمائیں اپنے اپنے اور اپنے پیارے نبی آخری نبی آخری مطلوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائیں ماشاءاللہ اللہ بھی آپ تفصیل کا پڑھ رہے تھے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنی مرضی باتیں کر لی جائیں جتنے مرضی دلائل اور صیحتیں سب ایک طرف لیکن قرآن کریم کی آیت اللہ رب العزت کا کلام ایسے ہی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ اس کی اپنی ہی ایک تاثیر ہے اس کی اپنی ہی ایک لذت ہے اور اس کے اندر اپنی ہی ایک چاشنی ہے تو یہی وجہ ہے جن کو اسرائیل کا چسکا لگ گیا تو انہوں نے سب کچھ بلا کے اپنے آپ کو اس دین کے لیے وقف کر دیا انہوں نے چٹائیوں کے اوپر بیٹھنا گوارا کر لیا آسائش اور سہولت سب کچھ کو بلا دیا ان کو اس کی خبر ہی نہیں رہی اور ایسا اس لذت کے اندر وہ کھو گئے اور واقعی عجیب لذت ہے اس دین کے اندر کے اندر کے اندر اندر اللہ رب ربلے نے بھی علم کی چاشنی اور لذت نصیب فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اسی علم کو سمجھنے کے لیے چونکہ ہمارا یہ سرمایہ عربی کے اندر ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ جو اجمی ہیں غیر عربی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ابھی سے واقف ہے جی ماشاء اللہ ایک بھائی ہلو اکبر کیا کہتے ہیں آل راؤنڈر کل جب میں روم سے گیا تو دوسرے روم میں گیا تو تھوڑی دیر پہلے وہاں بھی ایک بھائی کے الیک کا کوئی میسج کیا ہوا تھا تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ تو ہمارے سبق میں شامل تھے سوچاڈر ہیں وہ ہر ہر ماشاء اللہ تو ابھی بھی دو سبکوں کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوا تو اس سے شاید فائدہ اٹھانے گیا یا شاید لائٹ نے متاثر کیا ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ تو بعض ماشاءاللہ باز طلبہ کے صفات ہوتی ہیں اور تھوڑے وقت میں بہت سارے کام کر جاتے ہیں جی جی جی بالکل اللہ رب العزت عزت آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے آپ حضرات کی ذمہ دار بدولت اپنے آپ کو تھکانے کی بدولت آج یہ جو جاری ہے اس وقت الحمدللہ کہیں تدریس ہو رہی ہے کہیں واض نصیحت ہو رہی ہے تو کتنے علماء سے کتنے ہی لوگ فیص رہے ہیں کتنوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ حضرات کا پورا پورا جو ہے وہ حصہ ہے اللہ یہ سلسلہ جب تک چلے گا تو پورا پورا جو جواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کی محنت اس کی بنیادوں میں شامل ہے آپ کا حصہ اس کی بنیادوں میں شامل ہے اور جیسے جیسے یہ کام بڑھے گا انشاءاللہ شاء آپ حضرات کا جو جواب بھی بڑھتا ہی چلا جائے گا آج آپ نے اپنے آپ اس،, اس کے لیے جو ہے وقت دیا تھکایا اپنے آپ کو تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ قبول فرمایا اور اس کو جاری فرما دیا تو اس لیے انسرا انشا اللہ مشقت کے بعد تھکاوٹ کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی اور سہولت بھی ہوتی ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ شاء آپ کو آرام اور سہولت بھی دکھائیں گے آپ کی زندگی کے اندر اور یہ بھی ہماری سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم دین کی اشاعت کے لیے دین رت کے لیے قبول فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ضرور کرنا چاہیے شکر سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے جی اب آتے ہیں سبق کی طرف چونکہ ذرا خشک سا مضمون ہے اور آپ حضرات تفسیر کی گہرائیوں میں پہنچے ہوتے ہیں تو اس لیے فورن شروع کرتے ہوئے میں ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا تھوڑا سا سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا <laughs> تو اس لیے سبق سے ہٹ کے ایسے آپ حضرات سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں تو اس لیے آپ رات برا محسوس نہ کریں. جی کل کا سبق معیار کے اعتبار سے ذرا زیادہ ہی اوپر کے درچے تک اوپر کے لیول تک پہنچ گیا تھا اور اس میں ایک جائزہ بھی تھا کہ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے تو کس حد تک ہمیں وہ سمجھ میں آیا ہے اور کس حد تک اس میں سے باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوئی ہیں تو الحمد للہ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا ایک وہ وقت تھا جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اس وقت یہ باتیں اگر آپ کے سامنے کی جاتی تو شہچ نہ سمجھتے لیکن اب کچھ حضرات نے محنت کی آپ کی رہنمائی کی اور مکمل نہیں تو کم از کم کافی حد تک آپ ہیں توجتے ہوں گے کہ یہ باتیں ایسے ہی نہیں واقعی دلیل سے ہیں اور یوں ہی ہونی چاہیے تو بہرحال آپ نے جو باتیں پڑھی ہیں تو اب جب کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اس کے اندر ان باتوں کے اوپر غور بھی کیا کریں مثال کے طور پر آپ ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کی آیات کے اندر آپ نحوی طور پر بھی لوگی طور پر بھی اچھی طور پر بھی الفاظ کے اندر جو ہے غور کیا کریں لفظ کا دوسرے سے ربط کیا ہے یہ ہے اور اس کا مادہ معنی کیا ہے پھر آپ کے لیے ترجمہ بھی آسان ہو جائے گا بلکہ اب کافی آسانی ہو گئی ہوگی تو کل دو سیغے آپ کو حل کرنے کے لیے ہم نے دیے تھے اور امید ہے کہ آپ نے وہ نقشہ وہ جو ایک ترتیب میں نے کل ارض کی تھی اور بہت سارے ساتھی کل موجود نہیں تھے انہوں نے بھی وہ ترتیب حاصل کر لی ہوگی تو چونکہ کل پہلا دن تھا وہ ایک نیا جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تو آج اس سارا میں ہی دوہرا دیتا ہوں اور وہ سیوے جو آپ کے حل کرنے کے لیے دیے تھے امید ہے کہ آپ نے حل کیے بھی ہوں گے تو اس کو ہم مل کے ذرا کہہ لیتے ہیں دیکھیے تو لفظ پہلا لفظ کیا تھا آپ میں سے کوئی ساتھی بتلا دیں دو سی دیے تھے نا آپ کو نکالنے کے لیے حل کرنے کے لیے تو ان میں سے پہلا سیوا کون سا تھا ذرا لکھ کے بتلا دیجیے جی تو پہلا سیوا تھا لا ٹاٹا کل اور اس کے بارے میں چند باتیں ہم نے بتانی ہے جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں وہ باتیں اب ہم نے دیکھنی ہے کہ اس میں ان میں سے کون کون سی بات پائی جا رہی ہے تو ذرا ان باتوں کو بھی ہم ترتیب سے کہہ لیں تو سب سے پہلے کیا, کیا لکھنا ہے جی لفظ نمبر شمار کے بعد سب سے پہلے کیا ہے ہم دیکھیں کہ لفظ کون سے ہے پھر ہم اس میں غور کریں کہ یہ اصل میں کیا تھا اس کو ہم کیا کہیں گے در اصل لفظ در اصل پھر اس کو اور سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کا وزن کیا ہے تاکہ ہمیں حروف اصلی حروف زائد معلوم ہو جائیں اور اس کا باب معلوم ہو سکے تو ہم اس کا وزن نکالیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے بر وزن لفظ در اصل بر وزن اب ہم اس کی کوئی مشہور مثال جو اب باب کے اندر ہم نے مثالیں پڑھی ہر باب کے ساتھ میں نے ایک مثال عرض کی تو اس کو آپ مشہور مثال سمجھے تو اس کی کوئی مشہور مثال ہم نے پیش کرنی اس کو ہم کہیں گے جیسے جیسے کہ فلاں لفظ ہے ٹھیک ہے جیسے اس کو مثال بھی کہہ دیتے ہیں فارسی میں کہہ دیتے ہیں بہرحال آپ جیسے کا لفظ یاد رکھیں جب اتنی بہیں معلوم ہو گئی اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور جب ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیگا کون سا ہے اور جب سیگا معلوم ہو گیا تو لامہ حالہ ہمیں اس کی بحث بھی معلوم ہو گئی تو سیگا اور کیا ہے بحث بتلائیں گے پھر ہم جب ہم نے اس کا وزن نکالا اب ہمیں حروف اصلی کا بھی پتا چل گیا اور یہی حروف اصلی یہ اس کا مادہ ہے تو لہذا ہم اس لفظ کا مادہ بھی بتلائیں گے اب ہم کہیں گے کہ یہ تین قسمیں جو ہم نے پڑھی تھی جن کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں سہ اقسام تو ان سہ اقسام میں یہ کیا ہے سہ اقسام کی مراد تو جانتے ہیں نا آپ لوگ کسے کہتے ہیں سہ اقسام جی ہاں اسم فیل حرف ان تین قسموں میں سے یہ کیا ہے اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے چنانچہ جب یہ بھی معلوم ہو گیا اب ہم دیکھیں گے کہ شش اقسام میں یہ کیا چیز ہے سناسی روبائی خماسی مزید فیمے سے یہ کیا ہے اور پھر ہم اس کے بارے میں بتلائیں گے کہ ہفت اقسام میں صحیح ہے محموز ہے اجوف ہے مضاف ہے ناقص ہے مثال ہے کیا ہے اور پھر ہمیں اس کا باپ بھی معلوم ہونا چاہیے اور اگر اس لفظ کے اندر وہ اپنی اصل پر نہیں اس میں اصل کچھ اور ہے تو صاف ظاہر ہے اس میں کوئی تعلیل ہوئی ہے تبدیلی ہوئی ہے اور ایسے تو تبدیلی کر نہیں سکتے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی قانون اور فائدہ ہونا چاہیے اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کون سا فائدہ جاری ہوا کون سا قانون جاری ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ اصل سے یوں تبدیل ہو گیا ہے سمجھ میں آئی بات تو یہ ساری باتیں میں نے ارسٹ کیا کہ آپ نے ایک کاغذ اس کے اوپر پہلی سطر کے اوپر یوں ترتیب سے آپ نے لکھنی ہے اور پھر اتنے ہی خانے اورانے ہر خانے میں اوپر یہ بات آپ نے لکھنی ہے چنانچہ لفظ کے نیچے ہم لکھیں گے لفظ جو آپ کو بتلائیں گے مثال کے کل ہم نے ایک لفظ نکالا لا تاکل تو یہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس لیے لاتا کل دراصل لاتا کل ہے کل پر دیکھیے آئین کلمہ مضمون ہے تو اس کی ماضی آتی ہے آپ کا لا کو ماضی کا آئین کلیما مفتوخ اور مزارے کا آئین کلیما مضمون اور یہ ایک باب آپ نے پڑھا باب ناسارا یا تو لہذا اس کی مشہور مثال کیا ہوگی لا سر لا تنصر لا تا کل اب دیکھیے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیگا ہمیں صحیح طور پر اس کی شناخت کرنی چاہیے اب مظاہرے کے شروع میں لا ہے تو یہ لا نفی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اس میں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لا نفی کا نہیں کیوں؟ کیا آپ اس کی وجہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ لا نفی کا نہیں جی کیا وجہ ہے آپ میں سے کوئی ساتھی ذرا لکھ کے بتلا دیں کہ یہ لا نفی کا نہیں یہ مزہ منفی بحث نہیں ہو سکتی آخر میں فتح ہے مزارے کے آخر میں فتح ہوتا بھی نہیں جی بھائی نے صحیح فرمایا میں ساکن ہے آخری حرف ساکن ہے یا یوں کہیں کہ یاخر میں جزم ہے نفی کا ہوتا تو پھر آخر میں پیش ہوتا جی کاشیف بھائی نے بھی صحیح فرمایا تو آخر میں جزم ہے اور علم النحو کے اندر آپ پڑھ چکے مزارے کے آخر میں جزم کن وجوہات کی بنا پر آ سکتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جن کی وجہ سے مزارے پر جزمتہ ہے ان لم لمہ لام امر اور لائے نہیں تو یہ لا نفی کا نہیں بلکہ لا نکھا تو ایک برتھ واحد مذکر حاضر بحث نہیں معروف ہمیں اس کا مادہ بھی معلوم ہو گیا حمزہ کاف اور لام یہ اس کا مادہ ہے سی اقسام میں سی اقسام معلوم کرنے کے لیے پھر ہم لفظ کی طرف جاتے ہیں لفظ ہے لا تاکل سیا ہے اس لیے یہ اسم بھی نہیں حرف بھی نہیں بلکہ فعل ہے معلوم کرنے کے لیے کا واحد مذکر غائب نکالنا پڑے گا اور وہ ہے اکالا تو معلوم ہوا تین حروف ہے تین ہے تو شش اقسام میں سلاسی مجرد ہے ہفت اقسام میں بتلائیے کیا ہے جی فرما رہے ہیں صحیح ہے اور کوئی رائے جی ہفت ام میں محموز ہے دیکھیے بر وزن فا لام کلمہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے کاف عین کے مقابلے میں اور حمزہ ہے فا کلمہ کے مقابلہ میں تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے محموز الفا محموز الفا کہتے ہیں جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو تو لہٰذا یہ محموز الفا ہے یہ علیف لکھا ہوا ہے لیکن اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے کیونکہ جس الف پر کوئی نہ کوئی حرکت ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں اور باب ہے نا میں نے پہلے بھی بتلا دیا اور اس کے اندر قاعدہ کوئی جاری نہیں ہوا یہ دوسرا لفظ تھا مئ ادن کیا لفظ تھا مئ ادن لفظ مئن دراصل بھی مئ دن ہے اور اس کا وزن ہے ما جیسے جیسے جیسے کا معنی وعدہ کیا ہوا ایک مرد سیوا واحد مذکر اسم مفعول مادہ عین اور دار وعو عین وا دان کیا ہے جی سہ سام میں بتلائیے مؤ او دن سیخ سامنے کیا ہے جی ذرا جلدی بتلاتے جائیں حصہ اسم مفعول ہم کہہ بھی رہے ہیں شش اقسام میں سلاسی مجرد ہے ہفت اقسام میں جی ذرا جلدی سے بتلا دیجئے دیجیے مش اقسام میں کیا ہے موعودن کا وزن دیکھیے تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا فاق علیم واؤ ہے تو لہٰذا شش اقسام میں مثال واوی ہے اور باب ہے ذرا باب اور اس میں قاعدہ کوئی نہیں ہوا اپنی اصل پر موجود ہے جب کو آپ دوبارہ ذرا مشق کر کے آئے اور پھر ہم یہیں سے دوبارہ آگے سبق پڑھیں گے اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں